وک اللہ لطن فنار الفافی بمافِ صحیح حین <تصحیح> صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پر مشتمل وہ کتاب ہے جس میں احادیث کو اس انداز سے جمع کیا گیا ہے کہ احادیث میں تقرار سے بچنے کی کوشش کی گئی ہے اور کتاب کو دس مقاصد میں تقسیم کیا گیا ہے ان میں سے تیسرا مقصد وہ ہے جس کا تعلق عبادات سے ہے اور اس مقصد میں کئی ایک کتب ہیں ان کتب میں سے ایک کتاب وہ ہے جس کا تعلق حج عمرہ سے ہے اور حج عمرہ سے متعلقہ کتاب میں کئی ایک فصلے ہیں اور ان فصلوں میں سے پہلی فصل وہ ہے جو حج کے اعمال اور حج کے احکام پہ مشتمل ہے اور اس میں کئی ایک ابواب ہیں ان میں سے نواں باب ہے باب الحجامہ و الحلق لل محرم و بیان سنگی لگوانا اور بال منڈوانا محرم کے لیے یعنی کہ وہ شخص جو حالت حرام میں ہے اس کے لیے سنگی لگوانے کا کیا حکم ہے اس کے لیے بال منڈوانے کا بال بھونڈنے کا کیا حکم ہے اور اسی باب میں فدیے کی بھی وضاحت ہوگی فدیہ کسے کہتے ہیں اور فدیہ کی تفصیلات کیا ہیں حدیث نمبر 768 768 قاف اس حدیث کو اپنی ابھی کتب میں جگہ دینے والے امام بخاری اور امام مسلم ہیں علی ببن عباس رضی اللہ عنہما قال جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ سے ویت ہے وہ کہتے ہیں احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرم کہ نبی علیہ السلاط والسلام نے سنگھی لگوائی جب کہ آپ حالت احرام میں تھے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط والسلام کس قدر سنگھی لگوانے کا اہتمام کیا کرتے تھے کبھی روزے کی حالت میں سنگھی لگوانے کا تذکرہ آ رہا ہے اور کبھی احرام کی حالت میں تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سنگھی لگوانے پہ توجہ دیں اس میں بہت زیادہ شفا ہے اس کی وجہ سے انسان کے جسم میں جو گندہ خون ہوتا ہے وہ باہر نکل جاتا ہے اور گندے خون کے نکلنے سے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے تو برال آپ نے حالت حرام میں سنگھی لگوائی ہے اور حالت حرام میں سنگھی لگوائیں اور سنگھی لگے سر پہ تو زہر ہے کہ اتنے حصے پہ بال اتریں گے مونڈے جائیں گے اور جگہ صاف کی جائے گی تو اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ آپ نے بال اس موقع پہ منڈوائے ہوں گے لیکن اس سے زیادہ واضح انداز میں پتہ چلتا ہے اس حدیث سے جو بعد میں آ رہی ہے کیونکہ یہ جو حدیث ہے یہ بہرحال جو ابھی ہم نے پڑھی ہے سات سو اڑسٹھ یہ بہرحال سنگی لگوانے کے تذکرہ تو کر رہی ہے بال مونڈنے کے معاملے میں خموش ہے اندازہ یہی ہے کہ یہاں پہ بھی یہ کام ہوا ہوگا لیکن واضح طور پہ ایسا کوئی لفظ نہیں آیا جسے پتہ چلے لیکن وہ حدیث جو اس کے بعد میں آ رہی ہے اس میں تذکرہ آ رہا ہے کہ اگر بال موڑ لیے جائیں تو اب کیا ہوگا تو حدیث نمبر ہے سات سو انہتر سیون سکس نائن قاف اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے عن عبداللہ اللہ معقل روایت ہے جناب عبداللہ بن ماقل المزنی الکوفی سے اور یہ صحابی نہیں ہیں بلکہ تابی ہیں قال وہ کہتے ہیں کات تو علاقہ اجرا تفیح دل مسجد یا انی مسجد الکوفہ یہ کہتے ہیں کہ میں کابن عجرہ کے پاس بیٹھا اس مسجد میں اس مسجد سے مراد کون سی مسجد لے رہے تھے کوفہ کی مسجد فص الد یا نسیام تو میں نے ان سے سوال کیا رودوں کے فدیہ کے بارے میں بلکہ اگر آپ یوں كہیں كہ کہ فدیت المنسیامن سے مراد وہ ایت ہے جو سورہ بكرا میں آتی ہے جس میں آتا ہے ففدیت من سیامن تو یہاں چونکہ فا کا تذکرہ نہیں ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ رمضان کے رودوں کے فدیے کے بارے میں سوال ہو لیکن پوری حدیث پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ سوال ان روزوں کے بارے میں نہیں ہے یہاں پہ سوال ان روزوں کے بارے میں ہے جو تب آپ پہ واجب ہوں گے جب آپ اپنے سر کے بال مونڈ لیں اور واجب اس طرح ہوں گے کہ آپ کو چوائس دی جائے گی کہ آپ یہ کام کر لیں یا وہ کام کر لیں اور یہ وضاحت ابھی آ رہی ہے تو عبد اللہ بن ماک المزنی کہتے ہیں کہ میں نے کاب بن اجلا سے سوال کیا اللہ تعالیٰ کے فرمان فدیت من سیام کے بارے میں وہ عیت کیسے ہے عیت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففید من صیام او صدقۃن او نسک اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ولا تحلیق ر او سکم حتٰ ولادیو محلہ فمن کان کم مریدن جو تم میں سے کوئی بیمار ہو او بہی عدم میں ہی یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو یعنی کہ بیمار ہے یا سر میں تکلیف ہے تو سر کے بال موڑنا چاہتا ہے تو فرمایا ففیدیت من سیامن تو اس کو پر فدیہ ہے اب فدیہ کیا ہے منسیام رودے ففیدیت المنسیام او صدقت ان او نسخ یا صدقہ خیرات اور یا قربانی کرنا یعنی کہ ایک جانور زیبا کرنا تو فدیا ان تین چیزوں پر مشتمل ہے تین میں سے کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو اختیار دیا گیا ہے آپ امیر ہوں تب بھی غریب ہوں تب بھی تو اس فدیہ کے بارے میں سوال کیا ہے تابی عبداللہ بن ماکل نے صحابی کا بن اجرا سے اور ان سے سوال کیوں کیا کیونکہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا ان کے سال میں جوئیں تھیں تو نبی علی عصلہۃسلام کی اجازت سے انہوں نے سر کے بال منڈوا لیے اور پھر فدیہ ادا کیا تھا فقالت وہ کہنے لگے کون کہنے لگے کا بن اجرہ کہ ہومل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اٹھا کر لایا گیا نبی علی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ولقملاتر والا وجہ جب کہ جوئیں میرے چہرے پہ گر رہی تھیں ان کہ اس قدر جوئیں پڑ گئی تھیں کہ چہرے پہ گر رہی تھیں آپ حیران ہوں گے کہ ایسا کیوں ہوا ہوگا کیونکہ اس زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے راستے میں نہانے کا موقع نہیں ملتا تھا تو مدینہ سے مکہ تک اگر آپ نہیں نہائیں گے اور چھ سات دن اس حال میں رہیں گے تو جوئیں پڑنے کا امکان رہتا ہے اور کئی لوگ جو تھے وہ کسی نہ کسی طریقے سے غسل کر لیا کرتے تھے لیکن غسل کرنا بہرحال آسان نہیں, نہیں تھا سفر میں تو کہتے ہیں کہ جب کہ جوئیں میرے چہرے پہ گر رہی تھیں فقالت آفر فرمانے لگے ما کن تو ارا اندل جہد کہ میرا یہ گمان نہیں تھا کہ مشقت تمہیں اس حد تک پہنچی ہوگی میرا یہ خیال نہیں تھا کہ تم ان کی وجہ سے اتنی اس قدر مشکل کا سامنا ہوگا جو اب میں دیکھ رہا ہوں اما تجوشاً کیا تم ایک بکری کی طاقت نہیں رکھتے یعنی کہ ایک بکری اللہ کی راہ میں ذبا کر لو کیا تمہارے پاس ایک بکری نہیں ہے یا بکری خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں کل تو لا میں ان کا نہیں یعنی کہ میرے پاس بکری ذبح کرنے کی سطحت اور طاقت نہیں, نہیں, نہیں, نہیں ہے قالت آپ نے کہا سم ایام تین دن رودے رکھ لو اوعط عمت مساکین یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو اب دیکھیں کہ احادیث نبی علیہ السلاۃ والسلام کی تفسیر کرتی ہیں اور احادیث کو لینے والا ہی قرآن پہ صحیح معلوم میں عمل کر سکتا ہے اور قرآن کو سمجھ سکتا ہے اب قرآن میں تو اتنا آیا کہ فدیا ہے فدیہ کیا جی رودے رکھیں یا صدقہ خلاط کریں یا قربانی کریں روزے کتنے کوئی تذکرہ نہیں ہے صدقہ خلاط کیا کوئی تذکرہ نہیں ہے اور نسخ سے مراد کیا ہے نسخ کے تو کئی معنی ہوتے ہیں نسخ کا معنی قربانی بھی ہوتا ہے نسخ کا معنی عبادت کرنا بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی اس کے کئی معنی ہیں تو یہ وضاحت ہمیں پھر کہاں سے ملتی ہے احادیث سے ملتی ہے احادیث سے بغیر صحیح معنوں میں قرآن کریم سمجھنا بھی ممکن نہیں ہے اور اس پہ عمل کرنا بھی ممکن نہیں ہے تو آپ فرما رہے ہیں کہ تین دن کے رودے رکھو یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ قرآن میں آیا تھا صدقہ کا بس صدقہ کھلات یہاں پہ آیا کہ چھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ لکول مسکین ان نصف و سا <تَعَامِن> ہر مسکین کے لیے ہوگا آدھا سا غلے کا غلے کا آدھا سا ہر مسکین کو ملے گا آدھا سا کتنا ہوتا ہے ایک سا کتنا ہوتا ہے ہم سب لوگ عید الفطر کے موقع پہ فطرانہ فطرہ صدقۃ الفطر زکوٰۃ فطر ادا کرتے ہیں تو کتنی ادا کرتے ہیں تقریباً اڑھائی کلو جب کہ شریعت نے کہا ایک سا تو ایک سا اس کو ہم نے کیا شکل دے دی اڑھائی کلو کی اور یہ احتیاط کے طور پہ ہے ورنہ اصل میں تو آپ جانتے ہیں سا ایک برتن کو کہتے ہیں سا کس کو کہتے ہیں ایک برتن کو جیسے پاکو ہند میں دودھ بیچنے والے جو گھروں میں دودھ دے کر جاتے ہیں وہ جب دودھ دیتے ہیں تو کس پیمانے کے ذریعے دیتے ہیں ایک برتن کے ذریعے ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس ترازو ہو اور کیلوں کی شکل میں دیتے ہوں بلکہ ان کے پاس برتن ہوتا ہے برتن میں ماپ کر وہ دودھ دیتے ہیں تو ایسے ہی صاف برتن کا نام ہے اب فی الحال آپ اپنے ذہن میں وہ برتن لے آئیں جس کو آپ کے ملک میں کون استعمال کرتے ہیں دودھ بیچنے والے دودھ بیچنے والے جس برتن کو استعمال کرتے ہیں وہ برتن اس میں اگر آپ دودھ ڈالیں گے گائے کا اور پھر اس کو ترازو پہ رکھیں گے تو کلو کے لحاظ سے ایک مقدار نکلے گی اور اسی برتن میں اگر آپ دودھ ڈالیں بھینس کا اور اس کو کلو کی شکل دیں ترازو پہ رکھیں تو مقدار اور نکلے گی مختلف نکلے گی کیونکہ بھینس کا دودھ کیا ہوتا ہے باری ہوتا ہے اور گائے کا دودھ کیا ہوتا ہے ہلکا ہوتا ہے اسی برتن میں اگر آپ شہد ڈال دیں اور اس کو کلو کی شکل دیں تو وزن بہت زیادہ نکلے گا تو نبی علی السلام نے زکوات فطر یعنی کہ فطرانے کے موقع پہ بھی اور اس عدیث میں بھی لفظ کیا استعمال کیا سا کا بہتر ہوگا کہ ہر مسلمان اپنے گھر میں یہ برتن رکھے تاکہ جب شریعت کہے ایک سا دیں تو آپ ایک سا ہی دیں صحیح معنوں میں شریعت پہ عمل ہو جائے وہ کلو کی شکل میں چاہے اڑھائی کلو بنے یا دو کلو اور چار سو گرام بنے یا دو کلو اور تین سو گرام بنیں یا دو کلو اور دو سو گرام بنیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ علماء کرام کچھ کہتے ہیں جی ایک سا کتنا ہے اڑھائی کلو کچھ کہتے ہیں دو کلو چار سو گرام کچھ کہتے ہیں دو کلو تین سو گرام کچھ کہتے ہیں دو کلو دو سو گرام اور کچھ کہتے ہیں دو کلو اور سو گرام یہ اختلاف دیکھ کر کئی بھائی پریشان ہو جاتے ہیں یہ پریشانی تب آپ کی ختم ہوگی جب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ سا بنیادی طور پہ ایک برتن کا نام ہے اب اس میں اگر آپ گندم ڈالیں گے تو اس کا وزن اور نکلے گا چاول ڈالیں گے تو اس کا وزن اور نکلے گا چنے ڈالیں گے تو اس کا وزن اور نکلے گا اور گندم بھی ایک علاقے کی ڈالیں گے تو وزن اور نکلے گا دوسرے علاقے کی ڈالیں گے تو وزن اور نکلے گا تو اس لیے جب وہ کے نام کہتے ہیں ڈھائی کلو تو یہ ان کا وہ اندازہ ہے جس میں کافی احتیاط ہے تو یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ ہر مسکین کے لیے کیا ہوگا آدھا سا غلے کا آدھا سا ہوگا تو آدھا سا پھر کتنا ہوا سوا کلو ایک کلو اور ایک پاؤ جی واہ لکھ رہ کا اور فرمایا اپنے سر کے بال مونڈ لو یعنی کہ اپنے سر کے بال مونڈ لو اور یہ تین چیزیں تمہیں بتائی ہیں فدیا کے طور پہ ان میں سے کوئی ایک کر لو یا تو ایک بکری ذبا کرو یا تین دن کے روزے رکھو یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حدیث کے راوی کون ہے صحابی کون ہے کا بن اجرا وہ کہتے ہیں فنازل الطفیہ خاصہ یہ ایت خصوصی طور پہ میرے بارے میں نازل ہوئی یہ ایت خاص طور پہ یہ سب لوگوں کے لیے نازل نہیں ہوئی میرے بارے میں میرا واقعہ میرا ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا تو یہ ایت نازل ہوئی تھی تو یہ ایت میرے بارے میں خاص طور پہ نازل ہوئی وہی القم آامہ اور یہ تم سب کے لیے عام ہے کیا مطلب یعنی کہ نازل تو میری وجہ سے ہوئی میں ہی وہ تھا جس کے سر میں یہ مسئلہ تھا تو اللہ نے یہ حکم نازل کیا لیکن اب اس کا حکم سب کے لیے ہے کوئی بھی حالت احرام میں ہو حج کا احرام ہو یا عمرے کا اور اس کو کسی وجہ سے اپنے سر کے بال لیں پڑ جائیں مونڈ لے اگر مجبوری ہے تو مونڈ لے گناہ نہیں ہوگا لیکن فدیہ دینا ہوگا اور یہاں پہ بات یاد رہے اگر بغیر کسی وجہ کے آپ سر کے بال مونڈ لیں گے تو پھر فدیہ بھی ہوگا گناہ بھی ملے گا اور جس حج میں گناہ کیا جائے تو پھر اس حج کی وہ حیثیت نہیں رہتی جو اس حج کی ہوتی ہے جس کے بارے میں حادیث میں آتا ہے کہ حج مبرور اس کی جدا صرف اور صرف جنت ہے اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ اگر کوئی غلطی سے یا مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اپنا کوئی سر کا بال توڑ بیٹھے بھول گیا تھا کہ میں حالت حرام میں ہوں یا اس کو پتہ ہی نہیں کہ سر کے بال مونڈنے حرام ہیں غلط ہیں آلت حرام میں یا سویا ہوا تھا کو بال وہ اپنا کھینچ بیٹھا تو اس وجہ سے اس کے اوپر فدیہ نہیں ہوگا ایسے کو کوئی خارش کر رہا ہے خارج کرتے ہوئے اپنا کوئی بال اس کا گر گیا اس کا ارادہ بال گرانے کا نہیں ہے اس کا ارادہ بال توڑنے کا نہیں ہے لیکن ٹوٹ گیا گر گیا تو اس کے اوپر بھی فدیہ نہیں ہے اور روایت کے آخر میں بڑا اہم اصول بتا دیا ہے کس نے جناب کا بن اجرانی اس اصول کو علماء کرام نام اپنے الفاظ میں یوں ادا کرتے ہیں کہ العبر تو بموم لا بخصوص سبب قرآن کریم جب آپ پڑھیں اور دیکھیں کہ قرآن کریم کا کوئی لفظ عام ہے کیا ہے عام ہے اور پھر پتہ چلے کہ وہ عام لفظ نازل ہوا تھا کسی خاص قبیلے کی وجہ سے یا کسی خاص آدمی کی وجہ سے یا کسی خاص حالت کی وجہ سے یا کسی خاص معاملے کی وجہ سے تو چونکہ اس عید کے الفاظ عام ہیں تو اس کا حکم عام ہوگا صرف اس آدمی کے لیے نہیں ہوگا جس کے بارے میں نازر ہوئی ہے امید ہے کہ میری بات آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے یعنی کہ اسی عیت کو لے لیں ففیدیت من سیام او صدقۃن او نسخ آج اگر کوئی آدمی حالت حرام میں ہے اس کے سر میں جمعیں پڑ جاتی ہیں وہ ہمارے پاس آ کے مسئلہ پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی قرآن کریم میں آیا تھا کہ جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو وہ کیا کرے وہ سر کے بال مون لے لیکن کیا کرے فدیہ ادا کرے تین روزے رکھے یا چھ مسکنوں کو کھانا کھلائے یا بکری ذبح کرے تو وہاں پہ کوئی ایسا آدمی بیٹھا ہو جو قرآن کے اصولوں کو اور ضابطوں کو نہیں جانتا وہ کہے نہ بھائی نا یہ ایت تو صرف قابل اجرہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی تو ہم اس سے کیا کہیں گے ہم کہیں گے قرآن کے الفاظ دیکھو ذرا اللہ تعالیٰ کہہ ہیں فمن کان امن کم مریدن جو بھی تم میں سے بیمار ہو الفاظ عام ہے خاص نہیں ہے جو بھی تم میں سے کوئی بیمار ہو او بھی عدم راسی یا جس کے سر میں بھی تکلیف ہو تو وہ کیا کرے وہ سر کے بال موڑتا ہے تو اس کے اوپر کیا ہے دیا ہے تو ہم کہیں گے کہ تو بھی الف دی ہم اس ایت میں اعتبار کریں گے الفاظ کے عام ہونے کا ہم اس کے نازل ہونے کے خاص سبب کا اعتبار نہیں کریں گے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس خاص آدمی کی وجہ سے یہ عت نازل ہوئی ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ جب اللہ نے یہ عت نازل کی تو یہ نہیں کہا کہ یہ حکم صرف کابل اجرا کے لیے ہے اللہ نے کہا جو بھی تم میں سے بیمار ہو آمد. تو علماء تفسیر یہاں پہ, پہ پھر اصول کیا دیتے ہیں البراتو بعموم اللفظ لا بخصوص سبب آمد. کہ قرآن کریم کے الفاظ میں اعتبار ہوگا الفاظ کے عام ہونے کا نہ کہ اس خاص سبب کا جس کی وجہ سے وہ نازل ہوئی ہے تو باب کیا تھا سنگیر گوانا اور بال مور لینا اور فدیہ تو اس حدیث میں بال موڑنے کا تذکرہ آ گیا فدیہ کا تذکرہ آ گیا اور پچھلی حدیث میں تذکرہ آیا تھا کہ اس کا سنگیل گوانے کا اب ہے باب نمبر دس باب تحریم علی المحرم جو شخص حالت حرام میں ہے لبی کلّجن کہہ کر یا لبی کلّ عمرات کہہ کر حج یا عمرے میں داخل ہو چکا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اب میں اس وقت عمرے کی حالت میں ہوں حج کی حالت میں ہوں تو اس کے اوپر شکار کیا ہے وہ شکار کیا ہے حرام, حرام ہے تو محرم پہ شکار کیا ہے حرام ہے اس بارے میں باب ہے حدیث نمبر سات سو ستر ان ابی قطع ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارا جہاں جن فخرا جو ابو قطع رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے حاجن بیت اللہ کا قصد کیے ہوئے حاجن کا معنی میں کیا کہہ رہا ہوں بیت اللہ کا قصد کیے ہوئے کیونکہ حجا یہ اس لفظ کا جو معنی ہوتا ہے بنیادی طور پہ وہ کیا ہوتا ہے قصد کرنا ارادہ کرنا اور عام طور پہ مسلمان اب لفظ حد کا استعمال کس پہ کرتے ہیں کہ آپ حد کے مہینوں میں کعبہ شریف کی زیارت کے لیے طواف کے لیے جائیں اور مدال عرفات میں بھی جائیں میں بھی جائیں میں بھی جائیں طواف کریں صفحہ مروہ کی صحیح کریں یہ پورے عمل کا نام کیا ہے حج لیکن حج لفظ کا جو بنیادی معنی ہے وہ کیا ہے قصد <سطور> کرنا تو یہاں پہ خرج حاجل میں ہم حج لفظ کا معنی لغوی لیں گے شرینی لیں گے لغوی معنی کیا ہے لفظ حج کا قصد کرنا اور شرعی معنی کیا ہے کہ حج کے مہینوں میں مکاس سے نیت کرنا احرام باندھنا اور پھر کیا کرنا طباف بھی کرنا صفا مروا کی صحیح بھی کرنا آٹھ تاریخ کو مینہ میں جانا نو تاریخ کو عرفات میں وقوع کرنا پھر رات کو مضلفہ میں آنا پھر دس تاریخ کو مینہ میں آنا کنکنیاں وغیرہ مارنا پورا حج کرنا یہ کیا ہو گیا حج کا شرع مفہوم حج کا شرع معنی اور ایک ہےج کا لغوی معنی عربی لغت کے لحاظ سے وہ کیا قصد کرنا تو اب یہاں اصول یہ ہوا کرتا ہے ضابطہ کہ اگر ایک لفظ میں جو قرآن میں آیا یا حدیث میں آیا ہے آپ کو اشکال ہو رہا ہے کہ آپ یہاں پہ اس لفظ کا لغوی معنی لیں گے یا شریع معنی لیں گے تو قانون یہ ہے ضابطہ یہ ہے کہ معنی لیا جائے گا کیونکہ قرآن شریعت کا نام ہے حدیث شریعت کا نام ہے قرآن ہمیں شریع سکھا رہا ہے عربی لغت نہیں سکھا رہا عادیث ہمیں شریع سکھا رہی ہیں عربی لغت نہیں سکھا رہی تو پھر ہم کون سا مانا لیں گے شری لیکن اگر کوئی کرینہ ہو کوئی دلیل ہو کوئی وجہ ہو کوئی سبب ہو تو پھر ہم وہاں پہ لغوی معنی مراد لیں گے شری نہیں لیں گے جب کوئی دلیل نہیں ہوگی کوئی کرینہ نہیں ہوگا تو پھر کون سا مراد دیا جائے گا شریح لیکن جب کوئی کرینہ مل جائے کوئی وجہ ہو وہاں پہ تو پھر کون سا مانا لیا جائے گا ایم. لگوی مانا لیا جائے گا تو یہاں پہ حج کا منع ہم کیا لے رہے ہیں پھر لگوی مانا ایم. وجہ یہ ہے کہ پورا واقعہ جب آپ پڑھیں گے اور اس کی دیگر عدیش پہ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس عدیش میں جس سفر کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ حج کا سفر نہیں ہے ام? وہ عمرے کا سفر ہے ام? وہ کون سا سفر ہے عمرے کا اور یہ وہ موقع ہے جب آپ خدیبیا میں ٹھہرے تھے جب آپ کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی تھی چودہ سو صحابۂ کرام کے ساتھ آپ عمرے کے لیے گئے تھے تو اس لیے حاجن کا منہ پھر ہم کیا کریں گے لغوی مانا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نکلے حاجن بیت اللہ کا کس کیے ہوئے بیت اللہ کا اور یہ قصد عمرے کا تھا کہ حج کا عمرے کا فخرجو جو تو وہ بھی آپ کے ساتھ نکلے وہ کون صحابہ کرام فصرف فقاء فتم فیہم ابو قطع تو آپ نے ان میں سے ایک گروہ کو کن میں سے صحابہ کے میں سے صحابہ میں سے ایک گروہ کو کسی اور طرف بیچ دیا ان میں ابو قطع بھی تھے صحابہ کے کا ایک گروپ آپ نے اپنے راستے سے ہٹا کے کسی اور راستے کی طرف کسی اور روڈ کی طرف بیچ دیا جس کی وضاحت یہ آئی ہے کہ کسی جگہ سے حملے کا خطرہ تھا تو آپ نے صحابہ کرام کے گروپ کو ادھر بیچ دیا تاکہ یہ لوگ جائزہ لیں دیکھیں راستہ صاف ہے کہ نہیں صاف ادھر کوئی دشمن تو نہیں ہے اور پھر ان سے کہا کہ فلاں جگہ پہ آ کے ہم ایک ہو جائیں گے تو ابو کتابہ کہتے ہیں فسال فتح فتح منہوم آپ نے ان میں سے ایک گروپ کو پھیر دیا بیچ دیا ایک اور راستے کی طرف فی ہم ابو قطع ان میں ابو کتادہ بھی تھے ابو کتادا کون ہے جو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں راوی فقال تو آپ نے کہا خودو سا البحری البہری نلتقی سمندر کے کنارے کو پکڑو یہاں تک کہ ہم مل جائیں یعنی کہ تم سمندر کے کنارے پہ چلتے رہو اس راستے کو پکڑ لو اس راستے کو اپناؤ اس راستے کو اختیار کرو جو سیل سمندر کے ساتھ ساتھ ہے پھر آگے چل کے ہماری ملاقات ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحابہ کے نام مدینہ سے نکل کے کدھر چلے گئے ہوں گے بدر والی جانب یمبو والی جانب کیونکہ یہ وہ جانب ہے جو سمندر کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور آگے چل کے جدہ آ ہے پھر یہ ہے سین سمندر والا راستہ تو آپ نے کہا خود ساحل البحری سمندر کے ساحل کو کنارے کو اپنا لو اس کو اختیار کر لو حتیٰ نل تقی یہاں تک کہ ہم آپس میں ملیں فاحد و ساحل البری چنانچہ ان لوگوں نے سمندر کے ساحل کو اختیار کر لیا راستے کو اختیار کر لیا جو سمندر کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا فلم من جب یہ لوگ واپس آئے کہاں سے سہلے سمندر سے آرمو کل تو ان سب نے کیا, کیا احرام باندھ لیا نیت کر لی محرم بن گئے وہ سارے کے سارے حالت احرام میں داخل ہو گئے اللہ ابا قطع سوائے ابو کتادا کے لم یوہ لم ابو کتادا نے احرام نہیں باندھا وہ ارام میں داخل نہیں ہوئے فبعی نہ ماں ہم یسیرون جب کہ یہ لوگ چلے جا رہے تھے سفر یعنی کہ جاری تھا چل رہے تھے اطراؤ ہم رواحشن تب انہوں نے وحشی گدے دیکھے کیا دیکھے وحشی, وحشی گدے یعنی کہ جنگلی گدے اور اس سے مراد کیا ہے کئی علماء کرام کا موقف ہے کہ اس سے مراد وہ ہے جس کو ہم زیبرا کہتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں زیبرا, زیبرا کہتے ہیں تو بہرحال ابو کادہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ چلے جا رہے تھے کہ تب انہوں نے کیا دیکھے جنگلی گدھے دیکھے ایک ہوتے ہیں گریلو گدھے جو ہم اپنے گھروں میں جس کو پالتے ہیں اپنے گاؤں میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں اپنے محلے میں اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور ایک ہوتے ہیں وہ گدے جو جنگلوں میں رہتے ہیں وہ آبادی میں نہیں رہتے تو یہ مراد ہے کہ تب انہوں نے کیا دیکھے جنگلی گدھے اور گریلو گدھے جو ہیں ان کا گوشت کھانا ان کو ذبح کر کے گوشت کھانا حلال ہے کہ حرام حرام ہے اور یہ جو جنگلی گدھے ہیں یہ حلال ہیں فہام ال ابو قطع تعلمی تو ابو قطادہ نے ان گدوں پہ کیا کر دیا حملہ کر دیا ان پہ کیا کر دیا حملہ, حملہ, حملہ, حملہ, حملہ. کر دیا اتانن تو انہوں نے ان گدوں میں سے ایک جو گدی تھی اسے قتل کر ڈالا اسے زخمی کر ڈالا فنازا اس گدی کے اوپر قابو پا لیا اور اس کو اس کا شکار کرنے میں کامیاب ہو گیا فنازا تو یہ لوگ اترے کیا مطلب اپنی سواریوں سے ایک جگہ اترے فعقل محما تو انہوں نے اس گدی کا گوشت کھایا وقالو اور کہنے لگے آنا اکر الحمہ سعید و لہنم و کیا ہم شکار کا گوشت کھا رہے ہیں جبکہ ہم حالت حرام میں ہیں ان کے حالت حرام میں شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے تو کہنے لگے اللہ اکر الم سعد المرّمون کیا ہم شکار کا گوشت کھائیں کیا ہم شکار کا گوشت کھا رہے ہیں جب کہ ہم احرام میں فہم بقی من بقیم العطانی تو اس گدی کے گوشت میں سے جو باقی رہ گیا تھا وہ ہم نے ساتھ لے لیا اٹھا لیا فلم اطرول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لوگ پہنچے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس معلوط انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ کے رسول ان نا قن احرم نا بے ہم احرام میں داخل ہو گئے تھے ہم نے عمرے کی نیت کر لی تھی مقد کان ابو قطعۃ لم یم اور ابو قطعہ نے عمرے کی نیت نہیں کی تھی احرام نہیں باندھا تھا یہ رام میں داخل نہیں ہوئے تھے فرعین ہمراواشن تو ہم نے جنگلی گدے دیکھے فحم ال علی ہے تو ان پہ ابو قطعہ نے حملہ کر دیا فعق المن ہے تو ان میں سے ایک گدی کو شکار کر لیا اسے ہلاک کر لیا فلازل تو ہم اترے فعقل نام الحمی تو ہم نے اس کے گوشت میں سے کچھ کھایا سب مقلاں پھر ہم نے سوچا ہم نے کہا علاق الحمہ سعید الن کہ کیا ہم شکار کا گوشت کھا رہے ہیں جب کہ ہم حالت احرام میں ہیں کیونکہ حالت احرام میں شکار کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں یا یوحلدین آمن لا تخت الصعید و ان حرم کہ اے ایمان والو حالت احرام میں شکار نہ کرو فہم ما ماں من میہ <لَّحْمِحَا> تو جو اس گدی کے گوشت میں سے رہ گیا تھا وہ ہم اٹھا کر لے آئے ہیں یعنی کہ اللہ رسول آپ کے پاس لے آئے ہیں اب آپ فیصلہ کریں کہ ہم کیا کریں قال آپ نے فرمایا امین کم احد المر اہو این ملا او اشارہ ریہا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اسے حکم دیا ہو کس کو ابوکتادا کو کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اب مقتادا کو حکم دیا ہو ان ملا لیہ کہ اس پہ حملہ کرے او اشارہ رہی یا اس کی طرف کوئی اشارہ کیا ہو کس کی طرف اس گدی کی طرف کدی کبھی اشارہ کر کے کہاؤ بک وہ دیکھو اشارہ کر کے کہاؤ قالو لا تو انہوں نے کہا نہیں نہ ہم نے کہا کہ یہ حملہ کریں یہ شکار کریں نہ ہم نے مشورہ دیا نہ ہم نے کوئی اشارہ کیا قالا تو آپ نے کہا فقلوم مابقی ام تو تم اس کے گوشت میں سے جو باقی رہ گیا ہے وہ کھا لو تم کھا سکتے ہو صدی سے کیا پتا چلا کہ حالت حرام میں شکار جائز نہیں ہے یہ بھی پتا چلا کہ اگر کوئی اور شکار کرے اور آپ نے اسے شکار کرنے کے بارے میں نہ کہا ہو نہ مشورہ دیا ہو نہ تعاون کیا ہو نہ اشارہ کیا ہو اور اس نے اپنے لیے شکار کیا ہو اس نے کس کے شکار کیا ہو اپنے لیے. اپنے لیے شکار کرنے کے بعد اس میں سے کچھ حصہ آپ کو بھی دے دیتا ہے تو آپ کھا سکتی ہیں لیکن اگر آپ نے تعاون کیا اشارہ کیا مشورہ دیا تو پھر یہ آپ کا عمل درست نہیں ہے اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اے جو جنگلی گدے ہیں ان کا شکار کیا ہے درست ہے اور ان کا گوچ کھانا کیا ہے حلال ہے جہد ہے کوئی اس میں حرج نہیں ہے حدیث نمبر سات سو اکہتر سیون سیون ون قاف اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا امام بخاری کا, کا اور امام مسلم کا علی صا ابیب نے جسا تھی روایت جناب صاحب بن جسامہ لی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ الَََََََََََََََََََََََََدََََََََََََََََََََ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحشیہ کہ انہوں نے نبی علیہ السلاۃُ السلام کو حدیع کے طور پہ دیا گرفت کے طور پہ دیا ایک جنگلی گدا وہو اب جب کہ آپ مقام ابوا پہ تھے یا مقام ودان پہ تھے مکہ و مدینہ کے درمیان یہ دو مقامات ہیں جسامہ اساب بن جسامہ کہتے ہیں یا آپ ابوا مقام پہ تھے یا ودان مقام پہ تھے کہ میں نے آپ کو کیا دیا جنگلی گدا دیا یعنی کہ اس کا گوشت دیا ہوگا فردہ دہ علیہ ہی تو آپ نے اسے ردہ اسے یعنی کہ اس جنگلی گدے کو لٹا دیا لے ہی ان پہ ان یعنی ان کو واپس کر دیا قبول نہیں کیا آپ نے یہ دیا فلم معافی ما ما وجہ ہی جب آپ علی سات وسلام نے دیکھا جو اس کے چہرے میں ہے یعنی کہ اس کے چہرے پہ آپ نے ناراضگی دیکھی پریشانی دیکھی غم دیکھا کہ اللہ کے سول نے میرا ہدیہ قبول نہیں کیا واپس کر دیا ہے تو قال تب آپ نے فرمایا وضاحت فرمائی ان نا علم نر علی کا ہم نے اسے تمہارے اوپر رد نہیں کیا تمہیں واپس نہیں کیا مگر اس لیے کہ ہم عالت حرام میں ہیں۔ یعنی کہ ہدیہ واپس کرنے کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہم حالت حرام میں ہیں اور تم نے اس کا شکار ہماری خاطر کیا ہے تو یہ اب ہمارے لیے جائز نہیں ہے اگر تم اس کا شکار کرتے اپنے لیے پھر ہمیں کچھ دے دیتے تو جائز تھا تم نے اس کا شکار کیا ہمارے لیے تو ہمارے لیے اب اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے اس لیے میں نے تمہارا حدیہ رجیکٹ کر دیا ہے یہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے سات سو اس کا تعلق حج والے سفر سے ہے اور جو پہلے پڑی تھی اس کا سو... تعلق کیسے تھا ہدیبیا والے عمرے سے اس کا تعلق تھا <laughs> اس سے یہ پتہ چلا کہ جب آپ کسی کو یا آپ کو کوئی حدیہ دے اور آپ اسے کسی عذر کی وجہ سے معقول عذر کی وجہ سے واپس کر دیں شرع عذر ہو آپ کا کوئی تو کم از کم وضاحت کر دیں تاکہ اس کے دل میں آپ کے خلاف غصہ پیدا نہ ہو بغض پیدا نہ ہو غلفہمی پیدا نہ ہو اور یہیں سے مجھے یاد آیا کہ کسی بھائی نے سوال بھیجا ہوا تھا کہ جو روزے کی حالت میں ہو اس کو دعوت ملے تو اس کے لیے افضل کیا ہے کیا افضل یہ ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں معذرت چاہتا ہوں یا افضل یہ ہے کہ وہ روزہ توڑ دے یا افضل یہ ہے کہ وہاں پہ چلا جائے اور کھانا کھائے بغیر آ جائے اور ان کو بتا دے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں کیا کرے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس موقع پہ وہ, وہ کام کرے جس کو وہ اس موقع پہ زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب سمجھتا ہے مثال کے طور پہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ میں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کیا تو یہ آدمی رشتے داری توڑ دے گا میرا بائیکار کرے گا فتن و فساد واقع ہوگا تو پھر روزہ توڑ کے اس کی دعوت قبول کر لیں اور اگر لگے کہ آدمی سمجھدار ہے اس کو رودے کا ازر بتاؤں گا تو بڑی خوشی سے میرے عذر کو قبول کرے گا تو پھر آپ روزہ رکھ لیں پھر آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھ لیں آپ آپ باب باپ کیا بابو احکام الحد قربانی کے احکام حدی کس کو کہتے ہیں ایک لفظ ہوتا ہے یہ ایک لفظ ہوتا ہے الغاہی اردو میں دونوں کا معنی ہم کیا کرتے ہیں قربانی کیونکہ اردو زبان اتنی وسیع نہیں ہے کہ عربی کے ہر لفظ کا الگ سے معنی کر سکے حقیقت یہ ہے کہ الحدی اس قربانی کو کہتے ہیں جو مکہ میں ذبح ہونا ہوتی ہے حج کی وجہ سے یا عمرے کی وجہ سے حد کی وجہ سے یا عمرے کی وجہ سے جس کا اس چیز سے تعلق اس کو الحدی کہتے ہیں اور جس کا تعلق عید الاضحیٰ سے ہو عید سے ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں ادہیا اور اس کی جمع ہوتی ہے اضاحی فرق سمجھے آپ تو ابھی ہم کیا پڑھنے لگے احکام الحد یہ کس قربانی کے حکام پھر پڑھنے لگے ہیں عمرے اور حد کی وجہ سے جو قربانی ہوتی ہے اس کی اس کے احکام ہم پڑھنے لگے ہیں حدیث نمبر سات سو بہتر سیون سیون ٹو میم اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہے امام مسلم آن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے عماصِ ہے وہ کہتے ہیں صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظُہرب الخلیفہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ظہر کی نماز پڑھائی مقام ذوالحلیفہ پہ جو مکات ہے مدینہ والوں کا ملت. وہاں پہ آپ نے کون سی نماز پڑھائی زور کی سمد آبین قتی پھر آپ نے طلب کیا ملت. کس کو ملت. اپنی اونٹنی کو فعش تو اسے علامت لگائی اسے نشان لگایا ملت. کیا نشان لگایا ملت. یہ بلکہ تھوڑی سی وضاحت آگئی ہے ف رہا تو آپ نے اسے نشان لگایا سنا مہل ایمن اس کے کوہان کی دائیں جانب میں اس کے کوہان کی دائیں جانب میں آپ نے کیا کیا نشان لگایا یعنی کہ وہاں پہ آپ نے چھری استعمال کی یا کوئی چیز استعمال کی جس سے تھوڑا سا خون نکل تو یہ نشان ہوا کرتا تھا کس بات کا کہ یہ جانور مکہ کے لیے خاص ہے حد کے لیے خاص ہے عمرے کے لیے خاص ہے اگر راستے میں کسی کو ملے تو اس کو ذبہ کر کے نہ کھائے اس پہ قبضہ نہ کرے یہ اللہ کے لیے وقف ہو چکا ہے اس نے مکہ جانا ہے اس کو مکہ جانے دیا جائے تو یہ تھوڑا سا زخم کر کے نشان لگانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہ خون نشانی ہوگی علامت ہوگی کہ یہ جانور برائے مکہ برائے حج و عمرہ ہے فش تو آپ نے اس اونٹنی پہ علامت لگائی فی صفات اسلامی المن اس کے کوہان کی دائیں جانب میں وصلت وصلت الدم اور آپ نے خون کو صاف کر دیا خون کو صاف کر دیا علینی اور آپ نے اس کے گلے میں دو جوتے لٹکا دیے تو جوتے جوتوں کا ہار یہ بھی نشانی ہوتی ہے کہ جانور کس کے لیے ہے مکہ کے لیے ہے کہاں جا رہا ہے مکہ جا رہا ہے وہاں پہ ذبح ہوگا سوم مراکی ہو پھر آپ سوار ہوئے کس پہ اپنی سواری پہ جس کے نام کیا ہے قصبہ آپ کی جو قصبہ اونٹنی تھی اس پہ آپ سوار ہوئے فلم مستوت بھی ہی جب وہ آپ کو لے کر بیدا پہ چڑھ گئی بیدا ایک اونچی جگہ کا نام ہے جب وہ آپ کو لے کر بیدا پہ مقام میں پہ چڑھ گئی تو الحل بالحجی تو آپ نے وہاں پہ کیا کیا حج کا تلبیہ پڑا یعنی کہ کیا کہا لبیک کل محجن اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں لا شریک کلک آپ نے حج کا اعلان کر دیا حج کا تلبیہ پڑھ لیا تو اس نے ویسے کیا پتا چلا کہ تلبیہ کب پڑا آپ نے جب آپ بید مقامِ بیدا پہ آپ کی سواری لے کے وہاں پہنچ گئی ہے اور یہ روایت کس کی عبداللہ اب دولہ عباس کی آگے دیکھیے اب بہر اس حدیث سے کیا ثابت ہو گیا کہ قربانی کے جانوروں کو شعار کرنا تھوڑا سا زخمی کر کے خون نکال کے خون انہی کے اوپر لگا دینا تاکہ پتہ چلے کہ یہ جانور وقف ہو چکا ہے مکہ جا رہا ہے وہاں پہ ذبح ہوگا تو یہ عمل درست ہے اس کی گردن میں جوتوں کا ہار لٹکا دیں یہ بھی درست ہے اور یہ کام نبی علی صد اسلام نے کیا ہے جن سے بڑھ کر کوئی رحمت اللہ جن سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں ہے اس کے بعد حدیث نمبر ہے سات سو تہتر کیا ہے سات سو تہتر سیون سیون تھری میم اس ادیث کو اپنی کتاب میں جاگا دینے والی امام کے نام کیا امام مسلم آن ابن عباس ابا جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عباس ہے بے شک زو نے زو کون سے جن کی کنیت ہے ابو قبیسہ ابو قبیسہ زو نے حد انہیں بیان کیا کن کو عبداللہ ابن عباس کو کن کو بتایا عبداللہ بن عباس تو عبد البن عباس بھی صحابی اور زعیب ابو قبیسہ بھی صحابی زعیب ابو قبیسہ الخزائی تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ذعیب ابو قبیسہ الخزائی نے ان کو بیان کیا کن کو دلبن عباس کو ان کو بتایا ان رسول اللّہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا نیب آسو ماہو بالبدنی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا کرتے تھے اس کے ساتھ کس کے ساتھ زوعیب کے ساتھ زعیب ابو قبیسہ کے ساتھ اللہ کے بھیجا کرتے تھے بالبدنی اونٹ کہاں بھیجتے تھے مکہ خود یعنی کہ مدینہ میں ہوتے اور اونٹ مکہ بیچ دیتے جو جانے والا ہے وہاں پہ یہ ذبح کر دے سم یقول پھر آفرماتے ان عاطبہ منحاش ان میں سے اگر کوئی ہلاک ہو جائے ان میں سے اگر کوئی کیا ہو جائے ہلاک ہو جائے فخشی تعلیم موطن ہلاک ہو جائے سے مراد کیا ہے ہلاک ہونے کے قریب ہو جائے ہلاک ہونے کے قریب ہو جائے تو آپ فلمارے ان عاطبہ ان, ان میں سے کوئی چیز بھی اگر ہلاک ہو جائے ان کے لاگت کے قریب ہو جائے فخشی علیہ موتن تو آپ کو اس کے بارے میں خطرہ ہو کے اس چیز کا مر جانے کا فن ہر ہاتھ اس کو پھر کیا کر دو ذبح کر دو تاکہ وہ حرام نہ مرے شرح طور پہ ذبح ہو کے مرے اس کا گوج کھانا بعد میں کیا ہو جائے حلال ہو جائے تو فرمایا فخشیت علی موتن آپ کو خطرہ ہو اس کے بارے میں کس کا مر جانے کا فن ہر اس کو آپ کیا کر دیں نہر کر دیں ذبا کر دیں سم مغمس نہ پھر اس کے جوتے کو اس کے خون میں کیا کر دیں یعنی کہ اس کے جوتے کو اس کے خون میں آپ کیا کر دیں خلط ملت کر دیں یعنی کہ اس کو لگا دیں ڈبو دیں معنی کیا ہوتا ہے ڈبو دیں پھر آپ ڈبو دیں اس کے جوتے کو اس کے خون میں پھر اس جوتے کو آپ ماریں اس کے پہلو پہ اس کا جوتا کس کا ان اونٹوں کا یہ گلے میں کیا ہے گلے میں جوتوں کا ہاتھ ڈلا ہوا ہے نا جوتے موجود ہیں تو فرمایا سم پھر اس کے جوتے کو آپ ڈبو دیں اس کے خون میں ثم بھی پھر اس جوتے کو خون والے خون سے آلودہ جوتے کو کہاں لگائیں صفاتا اس کے پہلو پہ تو یہ کیا ہو جائے گا گویا کہ یہ مور لگ گئی آج کے زمانے کی کے سے آپ کیا کہہ لیں مور, لگ, مور لگ, لگ, لگ گئی ہے کہ بھی یہ جانور یہ وہ جانور ہے جس نے مکہ جانا ہے یہ اللہ کے لیے وقف ہے کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے کوئی قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرے کوئی اس کو ذبح نہ کرے تو یہ کام ہوتا تھا یعنی کہ اس کا خون نکال دینا اور خون کا نشان اسی کے جسم پہ لگا دینا اور پھر اس کے گلے میں ہا ڈال دینا لیکن اگر کوئی مر رہا ہے مرنے والا ہو گیا ہے پھر کیا کریں گے پھر آپ اس کو ذبح کر دیں گے اس کو نہر کر دیں گے لفظ ویسے نہر کا آیا نہر اور زبا میں فرق ہوتا ہے نہر کا مطلب ہوتا ہے کہ اون کھڑا ہوگا بیٹھا نہیں ہوگا کیا ہوگا کھڑا ہوگا. ہوگا تو آپ نیزہ وغیرہ کہاں ماریں گے اس کی گردن کے قریب جو گڑا ہوتا ہے وہاں پہ ماریں گے اور اس حال میں کہ اس کی اکثر ٹانگیں کیا ہوں گی بندھی ہوئی ہوں گی یعنی کہ اس، وہ بندھا ہوا ہوگا وہ بندھا ہوا ہوگا کچھ ٹانگیں اس کی کھلی ہوں گی اور کچھ بندہ ہوا ہوگا تو آپ اس کو کیا مالیں گے نیزہ تو وہاں سے کیا نکلے گا خون خون جب نکلنا شروع ہوگا تو وہ تھوڑی رفتار میں نہیں نکلے گا وہ فوالے کی شکل میں نکلتا ہے تیز رفتاری سے اتنا خون جب نکلے گا تو وہ گر جائے گا تو یہ طریقہ ہے اونٹ کو کیا کرنے کا نہر کرنے کا تو بہرحال اگر آپ یہ طریقہ استعمال نہ کر سکیں کسی وجہ سے اور چھری سے اس کو لٹا کر ذبا کر دیں تو انشاءاللہ شاء طور پہ وہ بھی درست ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ وہ مردار ہے یا حرام ہے ایسی بات نہیں ہے تو فرمایا کہ اگر آپ اس جانور سے ڈرتے ہیں کہ مرنے والا ہے تو آپ اس کو ذبح کر دیتے ہیں نہر کر دیتے ہیں تو آپ اس کے جوتے کو اس کے خون میں بھگو دیں پھر اس جوتے کو اس اس کے پہلو پہ لگا دیں اب کیا فائدہ ہوگا پتہ چلے گا کہ یہ وہ جانور ہے جو اللہ کی راہ میں تھا اور اب اس کو ذبح کر دیا گیا ہے لیکن یہ کس کی راہ میں تھا اللہ کی راہ میں تھا اللہ کے لیے وقف تھا تو فرمایا ولا تاہم انت نہ آپ اس کو کھائیں ولا عہدم من یف قطقہ اور نہ تمہارے ساتھیوں میں سے کوئی کھائے یہ کس کو کہہ رہے ہیں آپ زعیب ابو قبیصہ سے جس کے ہاتھ میں آپ یہ اونٹ کہاں بھی کرتے تھے مکہ تو ان کو کہا کہ جب کو مرنے والا ہو جائے تو اس کو ذبح کر دینا ہے اور اس کا جوتا لے کے اس کو اس کے خون میں بھگو کر اس کے پہلو پہ علامت لگا دینی ہے مور لگا دینی ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ اس کا گوشت نہ کھائیں جو امیر ہیں وہ لوگ اس کا گوشت نہ کھائیں جو کیا ہے امیر ہیں یہ حکمت لکھی ہے علماء کرام نے والم بہر یہ لکھا ہے انہوں نے کہ نشانی لگا دی جائے گی اور امیر لوگ نہ کھائیں اور یہاں پہ اللہ کے رسول ان سے کہہ رہے ہیں جو یہ اونٹ لے کر جا رہے ہیں نہ آپ کھائیں گے نہ آپ کے ساتھی کھائیں گے اس کے بعد حدیث نمبر سات سو چوہتر سیون سیون فور میم اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے امام مسلم ان ابال سمیت ابن عبد اللہ ابو زبیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبد اللہ سے سنا سیلا ان سے سوال ہوا ان رکوب بالحدی کس کے بارے میں قربان قربانی کے حج عمرے والی قربانی کے جانوروں پہ سوار ہونے کے بارے میں یعنی کہ یہ جانور جو ہم مکہ بھیج رہے ہیں مکہ جا رہے ہیں کہ راستے میں ان پہ سواری کر سکتے ہیں جب کہ جانور اللہ کے لیے وقف ہو چکا ہے اب تو جابر میں عبداللہ سے میں نے سنا ان سے سوال ہوا ان رکوب الحدگی مکہ میں قربانی کے لیے بھیجے گئے جانوروں پہ سوار ہونے کے بارے میں فقار تو آپ نے فرمایا تو انہوں نے کہا انہوں نے جابر میں عبداللہ نے سمیعت النبی یا یقول میں نے سنا تھا نبی علیہ السلاۃ اسلام سے کہ آپ فرما رہے تھے ار بالمعروفی تم ان پہ سواری کر سکتے ہو اچھے طریقے سے معروف طریقے سے ان کے ظلم و زیادتی نہیں کرنی اور اتنے لوگ نہ بیٹھ جائیں کہ ظلم و زیادتی ہو تو معروف طریقے سے اچھے طریقے سے تم اس پہ سواری کر سکتے ہو ایدا الج اتریہ جب تم اس بات کی طرف مجبور کر دیے جاؤ یعنی کہ تمہارے پاس کوئی جانور نہیں ہے جس کے اوپر تم بیٹھ سکو سواری کر سکو اور مجبوری ہے کہ یہی جانور ہیں جن پہ سوار ہونا ہے جب یہ مجبوری ہو تو فرمایا تم سواری کر سکتے ہو لیکن معروف کے مطابق ظلم و زیادتی جانور پہ نہیں کرنی ارکب تم اس پہ ان پہ سوار ہو جاؤ قربانی کے جانوروں پہ بالمعوف معروف, معروف طریقے سے ادا الج تحریرا جب تم ان پہ سوار ہونے کی طرف مجبور کر دیے جاؤ حتا ددارن یہاں تک کہ تم کوئی سواری پا لو یعنی کہ کب تک تمہیں اس رخصے سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہے جب تک کہ تمہیں اپنی کوئی سواری مل نہیں جاتی اگر اپنی سواری کو مل جاتی ہے راستے میں مل جاتی ہے کچھ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آپ اپنی سواری پہ بیٹھیں گے ان پہ نہیں بیٹھیں گے تو یہ احکام تھے کس کے ان جانوروں کے جو مکہ بھیجے جاتے ہیں تاکہ وہاں زبا ہوں حج کے موقع پہ یا عمرے وغیرہ کے موقع پہ اب ہم آتے ہیں باب نمبر بارہ کی طرف باب الاحلال اور بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کتاب کے مؤلف نے الاحرام کیا مطلب الاحلال سے مراد احرام یعنی کہ حج عمرے کی نیت کرنا کہ تلبیہ پڑھ کے حج عمرے میں داخل ہو جانا اس کے بارے میں یہ باب ہے حدیث نمبر سات سو پچہتر خواہ اس حدیث کو روایت کرنے والے کون ہیں امام بخاری امام بخاری ہن جابر بن عبد اللہ روایت ہے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے جو کہ انصاری ہیں ان احلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فتح نسطبت بھی راہلت ہو بے شک نبی علیہ السلاۃ وسلم کا تلبیہ پڑھنا مقام ذیل سے آپ کا مقام ذیل سے تلبیہ پڑھنا کب تھا کس موقع پہ تھا یعنی کہ آپ جب وہاں پہنچے تو آپ نے کب تلبیہ پڑھا تو یہ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ کہ بے شک رسول اسم کا مقام ذی سے تلبیہ پڑھنا ہی نہ اس وقت تھا اس وقت بھی راہلت جب آپ کی سواری آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی اور حدیث نمبر سات سو بہتر میں کیا آیا تھا اس میں عبداللہ ابن عباس کہہ رہے تھے سات سو بہتر سیون سیون ٹو کے آخر میں کہ آپ اپنی سواری پہ بیٹھ گئے جب آپ کی سواری آپ کو لے کر بیداب مقام پہ چڑھ گئی تب آپ نے حج کا تلبیہ کہا تھا کس کا تلبیہ کہا تھا حج کا, حج کا. اور یہاں پہ جابر میں عبداللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا مقام ذوالحلیفہ سے تلبیہ پڑھنا اس وقت تھا جس وقت آپ کی سواری آپ کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی آپ کو لے کر سیدھی کیا ہو گئی کھڑی ہو, ہو, ہو گئی اب ان دوسوں میں ہم تصویر کیسے دیں حدیث نمبر 775 جو ابھی پڑھ رہے ہیں سیون یہ بتا رہی ہے کہ جب آپ اللہ جب اللہ کے رسول اپنی سواری پہ بیٹھ گیا اور وہ آپ کو لے کے صحیح کھڑی ہو گئی تو آپ نے تلبیہ پڑھ ڈالا اور حدیث نمبر 772 بہتر میں عبداللہ عباس جو کچھ کہتے ہیں اس سے یوں لگتا ہے کہ اللہ کے رسول علی صلی اللہ علیہ السلام نے تب تلبیہ پڑھا تھا جب آپ مقام بیدا پہ چڑھ چکے تھے یہ کہ اس عدیز کا مطلب ہوگا تھوڑا سا لیٹ آپ نے تلبیہ پڑھا اور یہ عدیز جو ابھی ہم نے پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب ہوگا کہ جلدی آپ نے تلبیہ پڑھ لیا تو علماء کرام نام کہتے ہیں دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے دونوں میں کوئی تناقز نہیں ہے جس صحابی نے جو دیکھا بیان کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تلبیہ پڑھ لیا تھا سواری کے کھڑے ہوتے ہی جو ہی سواری آپ کسی بھی کھڑی ہو گئی تو آپ نے طلبیہ پڑھ لیا چل پڑے مقامی بیدا پہ بھی آپ طلبیہ پڑھ رہے تھے جس نے وہاں پہ سنا اس نے سمجھا شاید اللہ کے سل نے ابھی شروع کیا پہلے شروع نہیں کیا تو دونوں اپنے اپنے علم کے مطابق کیا کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں حدیث نمبر سات سو چھہتر سیون, سیون سیون سکس خواہ اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہے امام بخاری ان انس رضی اللہ عنہ قال جناب انس ابن مالک رضی اللہ عنہ ویت ہے وہ کہتے ہیں صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن معاہو اربعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ جن کے حج کے لیے آپ نکلے ہیں تو اس کا بیان ہو رہا ہے بیان کون کر انس؟, انس؟, انس؟, انس؟, انس؟, انس؟, انس کہ اللہ کے رسول علیہ السلط نے نماز پڑھائی جب کہ ہم آپ کے ساتھ تھے مدینہ میں آپ نے مدینہ میں زور کی نماز چار رکھتے پڑھائی جب کہ ہم آپ کے ساتھ تھے واضح ہے جی جو؟ جو؟ کتنی رکھتے پڑھائی ہیں آپ نے جو؟ چار, جو؟ چار جو؟ کہاں مدینہ, جو؟ مدینہ, مدینہ جو؟ میں اس سے پتا چلا کہ جب سفر کرنے والا سفر کرنے لگتا ہے تو اپنے شہر میں وہ کثر نہیں کرے گا کئی لوگ سوچتے ہیں کہ میں تو اب مسافر ہو چکا ہوں تو وہ اپنے گھر میں ہی کسر نماز شروع کر دیتی ہیں زور کی نماز چار کے کی بجائے کیا پڑھیں گے دو یا اپنے شہر کے جو بس اسٹینڈ ہے جہاں سے بسوں پہ بیٹھنا ہے وہاں کی مسجد میں نماز پڑھیں گے تو کثر کرنا شروع کر دیں گے یا ایر پورٹ جو شہر کی آبادی کا حصہ بن چکا ہے اپنے شہر کی آبادی کا اس کی مسجد میں نماز پڑیں گے تو کسر شروع کر دیں گے ایسا نہیں کرنا چاہیے قصر آپ تب کریں گے جب آپ اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکل جائیں گے جب تک آپ اپنے شہر کی آبادی میں آپ کو کسر کرنے کی اجازت نہیں ہے چاہے آپ کا شہر جتنا بھی بڑا ہو تو یہاں پہ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول علیم نے جب کہ ہم آپ کے ساتھ تھے مدینہ میں ظہر کی نماز کتنی پڑھائی چار, چار رکھتے ہیں. بِذِلِ تو قصر کا آغاز کہاں سے ہوا مقام ذہول سے کیونکہ وہ مدینہ شہر سے باہر تھا اور آج وہ مقام مدینہ شہر کا حصہ بن چکا ہے تو آج وہاں کسر کرنے کی جانچ اس کو نہیں ہوگی جس کی رہائش مدینہ میں ہے کیونکہ ابھی تک کہاں اپنے شہر میں ہے چاہے سفر شروع ہو چکا ہے لیکن اپنے شہر کی آبادی سے باہر نہیں نکلا البتہ اگر کوئی آدمی مدینہ میں آیا ہے دمام سے ریاض سے اور اب وہ مکہ جا رہا ہے تو وہ مدینہ میں بھی کثر کر سکتا ہے اور مقام ذفا پہ بھی کسر کر سکتا ہے لیکن جو مدینہ کا ریشی ہے وہ نام حسن نبی میں کسر کرے گا اور نہ ظورفا کی مسجد میں قصر کرے گا کیونکہ ذرفا اب کیا بن چکا ہے مدینہ کے مدینہ حصہ بن چکا ہے یہیں <sweep> <sergcake> <oatmeal> سے مجھے وہ اصول یاد آ گیا علمائے کرام بیان کرتے ہیں نبی علی السلاۃ والسلام کی اتباع کے سلسلے میں کہ آپ کی اتباع کیسے کرنی ہے آپ کی پیروی کیسے کرنی ہے تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتباع آپ کریں اس اور آپ اس طریقے سے وہ عمل کریں جس طریقے سے اللہ کے رسول نے کیا ہے جس قصد سے آپ نے کیا ہے جس ارادے سے آپ نے کیا ہے مثال کے طور پہ کوئی نماز آپ نے پڑھی ہے نفر سمجھ کر کیا سمجھ کر نفل. اور ہم اسے واجب سمجھ کر پڑیں گے تو کیا کہا جائے گا کہ ہم آپ کے پیروکار ہیں نہیں نی. ہم آپ کی خل... کیا کر رہے ہیں مخالفت کر رہے ہیں اور جو کام آپ نے کیا ہے سنت سمجھ کر اسے ہمیں کرنا چاہیے سنت سمجھ کر اور جو کام آپ نے کیا ہے واجب سمجھ کر اس کو ہم کیسے کریں ماجب. ایک آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ یہ واجب نہیں ہے لیکن میں رکھ کر رہا ہوں ثواب مل جائے گا لیکن واجب نہیں ہے تو کیا کہیں گے کہ اس نے نبی علیہ السلام کی اتباہ کی ہے بالکل اتباہ نہیں کی آپ نے روزے رکھے وجوب کے طور پہ اور تم رکھ رہے ہو استحباب کے طور پہ تو یہ اتباع نہیں ہے تو مقامی ذوالحفا پہ آپ نے نماز پڑھی ہے دو رکھتے ہیں قصر پڑھی ہے کیونکہ آپ کیا تھے مسافر تھے کیا تھے اور اس زمانے میں ذوالحفا مدینہ سے کیا تھا پیر بائی تھا تو جو لمبا سفر کر رہا ہے یا یہ بھی خبردار کر لوں ان باتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے ذلح جانا ہے صرف اتنا ہی سفر کرے وہ کسر کر لے نہیں بائیر سفر بائیر ہے لمبا منظر بڑی دور ہے لیکن ابھی آپ اپنے شہر کی آبادی سے باہر نکلے ہی ہیں آپ کو کسر کرنے کی اجازت ہے لیکن اگر آپ اپنے شہر کی آبادی میں ہیں چاہے شہر آپ کا جتنا بھی طویل ہو لمبا چوڑا ہو تو اپنے شہر میں آپ کسر نہیں کریں گے کیونکہ ابھی آپ کا سفر شروع نہیں ہوا ابھی مسافر نہیں بنے اپنے شہر میں اس کے بعد بات ابھی ہاں پھر آپ نے وہی رات گزاری کہاں مقامی میں رات وہاں پہ گزاری حتی یہاں تک کہ صبح ہو گئی صبح کر لی آپ نے یہاں تک کہ آپ نے صبح کر لی اور یہاں پہ کچھ الفاظ جو مسلم شریف میں آئے ہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا بخاری میں وہ نہیں آئے کہ آپ نے زور کی نماز پڑھی آپ نے کیا کیا زور کی نماز پڑھی اور پھر آپ نے اپنی اونٹنی کو طلب کیا اور اس پہ نشانی لگائی علامت لگائی یہ کیسے خون نکال کے اور یعنی کہ خون نکالا سے پتا چل گیا کہ یہ جانور جو ہے کس کے لیے ہے مکہ کے لیے ہے عمرے کے لیے اللہ کے لیے ہے تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں حضرت انس کہ آپ نے وہاں پہ رات گزاری تاکہ آپ نے صبح کر لی سوم ماراکی پھر آپ سوار ہوئے کس پہ اپنی سواری پہ حت بھی آل بیدا یہاں تک کہ وہ آپ کو لے کر بیدا پہ چڑھ گئی آپ کو لے کر کہاں پہ چڑھ گئی مقامِ بیدا پہ چڑھ گئی حامد اللہ تو آپ نے تب کیا کیا اللہ کی ہمدوسنا بیان کی اللہ کی تلیفیں بیان کی وسبحا اور آپ نے کیا کیا اللہ کی تسبیح بیان کی سبحان اللہ کہا وکبرا اور آپ نے اللہ کی کبریائی بیان کی بڑائی بیان کی کیا کہا اللہ اکبر تو گویا کہ آپ نے اس وقت الحمدللہ بھی کہا سبحان اللہ بھی کہا اللہ اکبر بھی کہا سما اللہ بھی حجن و پھر آپ نے حج اور عمرے کا طلبیہ پڑھا حج اور عمرے کا کیا کیا آپ نے تلبیہ, تلبیہ پڑا تو اس سے ویسے چلا کہاں پہ پڑا ہے مقام بیدا پہ لیکن پہلے وضاحت ہو چکی ہے جس نے جو دیکھا وہ بیان کر دیا جس نے جو دیکھا وہ بیان کر دیا بیان. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ پھر آپ نے حج اور عمرے کا تلبیہ کہا حاج اور عمرے کا تلبیہ ایک ساتھ کہہ دیں تو اس کو کیا کہتے ہیں حجے کران جب آپ مکات پہ, پہ پہنچ کے مکہ جاتے ہوئے مکات پہ, پہ پہنچ کے حج کے مہینوں میں ایک ہی ساتھ حج عمرے کی نیت کر لیں تو آپ کا حج کون سا بن جائے گا حجے کران اگر صرف حج کی نیت کریں تو کیا بن جائے گا حج افراد اور اگر آپ مکات پہ, پہ پہنچ کے نیت کریں صرف عمرے کی اور ارادہ یہ ہو کبھی مکہ میں پہنچ کے عمرہ مکمل کروں گا طواف کروں گا صفحہ مروا کہ صحیح کروں گا سر کے بال پھر کٹوا دوں گا یا منڈوا دوں گا اور پھر مکہ میں ہی رہوں گا اور جب آر تاریخ آئے گی ضلع کی تو پھر حج کی کا حرام باندھوں گا نیت کروں گا اس کو کیا کہتے ہیں حج تمتو تمتو کا میں کیا ہوتا ہے فائدہ اٹھانا تو اجے تمتو کرنے والوں کرنے والے نے صحیح فائدہ اٹھایا ہے. کیا ایک سفر میں عمرہ بھی کر لیا آج بھی کر لیا مکہ دو دفعہ نہیں آنا پڑے گا اپنے ملک سے اور ساتھ ساتھ کرنے کے حلال ہو گیا پابندیاں ختم ہو گئیں خوشبو لگاتا رہا بال کاٹتا رہا ناخن کاٹتا رہا بیگم تھی تو اس سے تعلق بھی قائم کرتا رہا تو فائدہ ہی فائدہ ہے اس کو پھر کیا کہتے ہیں اجے تمتو اور اجے کینان میں پھر کیا ہوتا ہے فرق کیا ہوگا اجے کینان میں کہ حجے کینان میں آپ مکاس سے عمرے ہاتھ کی نیت ایک ساتھ کر لیں گے اور بیچ میں حلال نہیں ہوں گے اچھا یہاں پہ کیا کہا گیا اب سم حج عمرہ کہ پھر آپ نے تلبیہ کہا کس کا حج اور عمرے کا یہاں ذرا غور کیجیے گا میں آپ کی توجہ چاہوں گا بخالی مسلم میں حضرت جابر کی حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ الحلہ رسول اللّہ وسلم ہوا و صحاب و بالحج کہ آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے طلبیہ کس کا کہا حج کا کہا کس کا طلبیہ کہا ابھی جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں عدیث انس سات سو چھہتر سیون, سیون سیون سکس اس میں کیا کہہ رہے ہیں انس کہ آپ نے حج اور عمرے کا طلبیہ کہا ایسے ہی ہے نا اور یہ بخاری مسلم کے حدیث جس کو جابر روایت کرتے ہیں اس میں کیا ہے کہ اللہ کرسول علیہ السلام نے اور آپ کے صحابۂ نام نے تلبیہ کہا کس کا حج کا عمرے کا تذکرہ نہیں ہے اچھا ایک اور روایت بخاری مسلم میں اسے بیان کرنے والے عبداللہ بن عمر اور وہ کہتے ہیں کہ لبا لب بالحجی آپ نے صرف حج کا تلبیہ کہا اب یہ دونوں ایک جیسی ہو گیا جابر بھی عبداللہ بن عمر بھی وعند خینی اور بخاری مسلم میں ہی عبداللہ ببن عمر سے روایت ہے کہ ان کان متمتی کہ آپ تو حج متو کر رہے تھے آپ کون سا حج کر رہے تھے حجے حجت متوں میں کیا ہوتا ہے عمرہ بھی اور حج بھی لیکن عمرہ الگ اور حج الگ درمیان میں وقفہ ہوتا ہے اور بحالی مسلم عائشہ سے روایت ہے کہ تمتان نبی صلی اللہ علیہ حجی آپ نے عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا اور اس کو کیا کہتے ہیں جے تمتو اور اس میں یہ بھی آیا کہ وہ تمتان ناسماو کئی لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ جی تمتو کیا اب امام نووی رحمہ اللہ امام نووی امام نووی رحمہ اللہ, امام نووی امام نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب المجموع میں فرماتے ہیں کہ درست بات جس کا جس کی جس کا ہم نظریہ رکھتے ہیں درست بات جسے جس ہم نے اپنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے پہل صرف حج کی نیت کی کس کی نیت کی؟ حج, کی حج کی پھر آپ نے عمرے کی بھی نیت کر لی تو عمرے کو حج پہ داخل کر دیا پہلے نیت کس کی کی تھی حج کی, حج کی. پھر عمرے کا بھی پروگرام بن گیا تو عمرے کو حج پہ کیا کر دیا داخل کر دیا اچھا جی فسار قارینن تو اب آپ کیا بن گیا حجان کرنے والے ایک حجیہ کلان کیا کہ آپ مقاس سے ایک ساتھ عمرے اور حد کی نیت کریں اور قربانی کے جانور ساتھ لے کر جائیں دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے نیت تو کی تھی مکاح سے کس کی حد کی آگے چل کے آپ عمرے کی بھی نیت کر لیں تو کویا کہ آپ نے حج میں عمرے کو بھی داخل کر دیا تو امام نووی کہتے ہیں درست بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے پہل کس کی نیت کیا جے افراد کی صرف حد کی پھر آپ نے اس پہ عمرے کو داخل کر لیا تو کون سا حج بن گیا کران تو امام نووی کہتے ہیں اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے تو جس نے روایت کیا ہے کہ آپ نے اکیلا حج کیا اور یہ روایت کرنے والے اکثر لوگ ہیں تو اس نے اعتماد کیا ہے احرام کے آغاز پہ کہ آغاز پہ جب آپ نے نیت کی تھی مکاس سے تب آپ نے نیت کی, کی, کی تھی حج کی اور جو یہ کہتا ہے کہ آپ نے حج کیران کیا تو اس نے یہ دیکھا ہے کہ بعد میں آخر میں جب آپ نے حج کیا تو حج کیران بن چکا تھا چاہے مکاس سے نیت نہیں تھی عمر کی بعد میں عمر کی نیت کر لی گئی اب جو حج کی آپ نے کون سا کیا حج کیا اور جو یہ کہتا ہے کہ آپ نے جتمتو کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ یہ کہیں گے کہ وہ متو سے مراد حجے کنان لے رہا ہے کیونکہ متو کو میں کیا ہوتا ہے فائدہ اٹھانا حجے کنان کرنے والا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھاتا ہے کیا کہ ایک ہی سفر میں دو کام کر لیے کہاں یہ کہ آپ ایک دفعہ عمرے کے لیے آئیں اور پھر واپس اپنے گھر چلے جائیں اور پھر آج کے لیے آئیں اور کہاں یہ کہ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی ہو رہا ہے حج بھی ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے اس کو اس لحاظ سے اجے کو کیا کہہ لیتے ہیں اجے تمتو, تمتو, تمتو قرآن کریم میں کیا آتا ہے فمن تمت تا بل عمر حجی فمستمت تا بل عمر جو عمرہ اور حج دونوں کام کرے تو اس کے اوپر کیا ہے قربانی واجب ہے یعنی کہ اجے تمتو کرنے والے پہ بھی قربانی واجب ہے اجے کرحان کرنے والے پہ بھی تو وہاں پہ جو تمتو کا استعمال ہوا ہے وہ حج کنان پہ بھی ہے اور حج تمتو پہ بھی ہے ہر اس شخص پہ جو ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر رہا ہے حج بھی کر رہا ہے تو, اے تو کیا کہتے ہیں اب امام نووی کہ جس نے یہ کہا کہ آپ حج تمتو کیا تو اس کی مراد کیا ہے اجے کران تو یہ میں نے چاہا کہ کئی ایک احادیث آئی ہیں اس بارے میں کہ آپ نے کون ساد کیا تو اس کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھ دوں اب یہ ہے کہ سما حل بھی حجن و عمرہ آپ نے تلبیہ پڑا حاضر عمرے کا وہ حل ناسبا اور لوگوں نے بھی ان دونوں کا تلبیہ پڑھا کن دونوں کا حاجر عمرے کا فلم قدیم نہ جب ہم آئے کہاں مکہ مکہ پہنچے امر اناسا آپ نے لوگوں کو حکم دیا فہلو تو وہ حلال ہو گئے کیا مطلب جن کا مکہ آتے لوگوں کو حکم دیا کہ احرام کھول دو نہیں نہیں مراد اس سے یہ ہے کہ جب مکہ آئے لوگوں نے طواف کر لیا صفا مروہ کی صحیح کر لی آپ نے کہا بھی سر کے بال کٹواؤ اور حلال ہو جاؤ لوگ جو تھے وہ ایک سفر میں حج اور عمرے کے بارے میں یعنی کہ تردد کا شکار تھے کیا تھے تردد, تردد. کیونکہ پرانے زمانے میں جاہلیت کے زمانے میں حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا جرم سمجھا جاتا تھا حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا کیا سمجھا جاتا تھا جرم اور اب نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم ایک ہی سفر میں اور انہی ایام میں عمرہ بھی کرو حج بھی کرو تو اس لیے آپ کو پھر حکم دینا پڑا آپ نے لوگوں کو حکم دیا تو وہ کیا جو جو جانور لے کر نہیں آئے تھے جو جو حج کے لیے حج کی قربانی کے لیے جانور لے کر نہیں, نہیں آئے, آئے تھے ان سے آپ نے کہا کہ تم لوگ حلال ہو جاؤ فل لو تو وہ حلال ہو گئے احرام کھول دیا احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے ان کے لیے ان کی خوشبو بھی جہیز ہو گئی بال کٹوانے منوانے بھی کیا ہو گیا جہیز ہو گئے اور ناخن کٹوانے بھی جہیز ہو گئے ان کے لیے ان کی بیویاں بھی جہیز ہو گئیں حتا کا یوم ترویہ یہاں تک یوم ترویہ آ گیا کون سا دن آ گیا ترویہ کے معنی کیا ہوتا ہے ترویہ کے معنی ہوتا ہے سیراب کرنا کیا کرنا سیراب کرنا پانی پلانا تو ذوالحجہ کی آٹھ تاریخ کو یوم ترویہ کہتے ہیں کیوں یوم ترویہ کہتے ہیں اس لیے کہ آٹھ تاریخ کو حادی نکلتا ہے کہاں سے مکہ سے کہاں پہنچ جاتا ہے مینا مینا سے واپس مکہ نہیں آتا مینا سے اگلے دن نو تاریخ کو چلا جاتا ہے عرفات اور عرفات سے آتا ہے مزدلفہ میں رات گزارتا ہے پھر تحریک کون سی شروع ہو جاتی ہے دس تو دس کو کہاں آتا ہے مینا تو دس کو جب مینا میں آئے گا پھر کنکریاں وغیرہ مارے گا جانور ذیبہ کرے گا پھر وہ مکہ میں آئے گا طواف کرنے کے لیے دوبارہ تو اس لیے اس طواف کو پھر کیا کہتے ہیں طواف افاظہ بھی کہتے ہیں اس کو دس تاریخ کے طواف کو کیا کہہ دیتے ہیں یعنی کہ واپسی کا طواف واپس آئے ہیں مکہ میں آپ وہ طواف اور بتانا کیا میں چاہ رہا تھا آپ کو کہ آر تاریخ کو جب آپ نے جانا ہے آگے ہی واپس نہیں آنا تو آر طریق کو لوگ کیا کرتے تھے اپنے اونٹوں کو خوب پانی پلاتے تھے تاکہ اونٹ کی پانی کی ٹینکی فل ہو جائے آگے کوئی پٹرول پمپ نہیں آئے گا تو اس کی کیا ہو جائے پانی کی ٹینکی فل ہو جائے اور اسی کے ساتھ وہ پھر منا جائے اسی پانی کے ساتھ اور اسی کے ساتھ وہ کہاں چلا جائے عرفات اور مزلفہ وغیرہ پھر دس تاریخ کو دوبارہ اسے پانی پینے کا صحیح معنوں میں موقع ملے گا اور ایسے ہی یہ لوگ پانی بار لیتے تھے اپنے لیے بھی مشکیزوں میں تو اس ریخ دن کا نام پھر کیا رکھا گیا یوم ترویہ تو یہ تاریخ کون سی بنتی ہے آٹھ تاریخ تو اب یہ صحابہ کے نام حلال رہے عمرہ کرنے کے بعد کب تک آٹھ تاریخ تک کب تک اور آپ پہنچے کب تھے مکہ چار تاریخ کو کب پہنچے تھے چارزی چار حجا کو آپ مدینہ سے مکہ پہنچے تھے تو یہ لوگ آٹھ تاریخ تک کیا رہے حلال رہے حتی کان یوم ترویہ یہاں تک یوم تربی آ گیا تو احلو بلحجی جب یوم تربی آیا تو تب انہوں نے حج کا تلویہ پڑا حج کی نیت کی یقینوں نے یہ کام کیا اجے تمتو کرنے والوں نے کہ جو پہلے عمرہ کر چکے تھے درمیان میں حلال ہوئے اب انہوں نے تلبیہ پڑھا کس کا حج کا اور اجے کران والے وہ تو پہلے حالت حرام میں وہ تو بیت اللہ میں آئے طواف کیا صفا مروہ کی صحیح کی لیکن بال نہیں کٹوائے حلال نہیں ہوئے حالت حرام میں اور یہی صورت حال ہے ان کی جو حج افراد کر لیں صرف حج کر لیں حج افراد اور حج کے میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے قربانی کے جی ہاں آن. انس کہتے ہیں وہ نہارن نبی یو صلی اللہ علیہ وسلم بدنات بیمن اور نبی علیہ السلاۃ وسلم نے کئی اونٹ نہر کیے یعنی کہ وہ ان کھڑا کر کے نیزا مار کے اسے گنانا اور پھر سارا آگی کرنا تو آپ نے کئی اون ذبا کیے نہر کیے بیدی اپنے ہاتھ, ہاتھ, ہاتھ سے قیامن اس حال میں کہ وہ اون کھڑے تھے نہر جب آپ نے کیا ان کو بٹھایا نہیں بلکہ کھڑے تھے وضابح رسول اللّہ, صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینتی قبشنی ام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں یعنی کہ عید الاضحی کے موقع پہ مدینہ میں اب حادی کے لیے تو عید نہیں ہوتی نا یہ بات کی بات ہو رہی ہے کہ جب آپ مدینہ میں تھے وہاں پہ عید الاضحیٰ ادا کی تو اس کی تذکرہ ہو رہا ہے آخر میں احادیث کا آخری حصہ ان کے اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینہ میں دو خوبصورت مینڈے ذبح کیے کب شعینی مینڈے املا خوبصورت بنیادی طور پہ املح اس کو کہتے ہیں جو بہت سفید ہو اور اس میں کہیں کہیں سیا رنگ ہو تو ایسا جانور کیسا لگتا ہے بہت پیارا لگتا ہے تو کیا پھر ترجمہ کر لیتے ہیں خوبصورت تو یہ حدیث ہے جی اس سے کیا پتہ چلا کہ طلبیہ آپ نے پڑھا اور پتہ چل رہا ہے کہ کہاں سے پڑھا مقامِ ذوال اللیفہ سے پڑھا مکات ذوال سے پڑھا اور پھر اس کو پڑھتے ہی رہے اور یہ پتہ چلا کہ مدینہ میں آپ نے زور کی چار رختیں کی تھی ذوالحلیفہ میں پہنچ کے آپ نے بطور مسافر بطور دو رختیں ادا کیونکہ اس زمانے میں ضرور لفا مدینہ سے باہر تھا اور پھر آپ نے رات بھی ادھر ہی گزاری اور صبح ہو گئی تو پھر آپ جو ہیں اپنی سواری پہ بیٹھے اور مقام بیداب بھی پہنچے ادھر بھی آپ نے تلبیہ پڑھا پہلے بھی آپ پڑھ چکے تھے اور پھر آپ نے اللہ کی حمد وسنا بیان کی سبحان اللہ کا اللہ و اکبر کہا اور اس انداز سے آپ مکہ پہنچ گئے اور مکہ میں اور راستے میں آپ نے ان لوگوں سے کہا جو قربانی کے جانور لے کر نہیں آئے تھے کہ تم طواف کر کے اور صفحہ کی صحیح کر کے کیا ہو جاؤ حلال, حلال, حلال ہو جاؤ بال کٹوا لو منڈوا تمہارا عمرہ بن جائے اور پھر آٹھ تاریخ کو تم حد کی نگیت کر لینا تلبیہ پڑھ لینا اور یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کس قدر بہادر شخص تھے محنتی شخص تھے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اتنے اونٹ آپ نے نہر کیے ہیں ٹوٹل اونٹ جو آپ کی طرف سے نہر ہوئے زبا ہوئے حد کے موقع پہ وہ کتنے تھے سو کتنے تھے سو اور اس موقع پہ آپ کی عمر کتنی تھی باسٹھ سال سکسٹی ٹو یعنی کہ اس کے نوے دن کے بدافوت ہو گئے ہیں آپ دیکھیں اس عمر میں آپ کتنے طاقتور کتنے بہادر ہیں کہ اتنے اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے ہیں سو کے سو نہیں لیکن کافی تعداد کافی ایسے اونٹ تھے جو آپ نے خود کیے اور کچھ اونٹ آپ نے جناب علی کے حوالے کیے کہ وہ ان کو نہر کر دیں اور یہ بھی پتا چلا کہ آپ نے مدینہ میں دو مینڈے ذبح کیے تو پتا چلا کہ آپ ایک کی بجائے دو جانور بھی آپ قربانی کے موقع پہ ذبح کر سکتے ہیں بلکہ زیادہ سواب ملے گا اس کے بعد کون سا باب ہے باب و ہمارا وقت کب ختم ہو رہا ہے آج پندرہ منٹ پہ شروع ہوئے ہیں ہم کہ ابھی ہمارے دس منٹ شاید باقی ہیں دس نہیں شاید پانچ منٹ باقی ہیں کم از کم یعنی کہ ہم نے ڈیڑھ گھنٹہ درس دینا ہوتا ہے نا ڈھیر گھنٹہ اس کا حساب لگا لیا چلیں با... جی باب نمبر کون ہے کون سا ہے تیرہ باب و یہ باب کس کے بارے میں ہے تلبیہ کے بارے میں ان کے لبیک اللہم لبیک پڑھنے کے بارے میں تلبیہ کس کو کہتے ہیں لبیک اللہم لبعق لبیک کا میں کیا ہوتا ہے میں حاضر ہوں تو یہ تلبیہ کے بارے میں باب ہے حدیث نمبر 777 سو قاف اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہے امام بخاری اور امام مسلم عانبن علی اللہ علیہ سمیت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبداللہ بن عمر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یُہ ال آپ پڑھ رہے تھے یعنی اونچی ان وا سے تلبیہ پڑھ رہے تھے اللہ یہ الحیح طور پہ کہتے ہیں اونچی واضح تربیہ پڑھنے کو تو آپ اونچی واسط تربیہ پڑھ رہے تھے ملبیدن اس حال میں کہ آپ اپنے بالوں کو جمائے ہوئے تھے کیا مطلب یعنی کہ گوند استعمال کی جاتی تھی کیا استعمال کی جاتی تھی گوند استعمال کی جاتی تھی اور بالوں پہ لگا لیتے تھے اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ بال بکھرتے نہیں تھے پرا گندا نہیں ہوتے تھے آپس میں چمٹے رہتے تھے اور انسان برا نظر نہیں آتا تھا اور پھر بالوں میں وہ مٹی وغیرہ بھی داخل نہیں ہوتی تھی تو آپ زہر ہے آپ مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں کتنے دن کا سفر ہے سات دن کا آٹھ دن کا یہ اتنا طویل سفر ہے تو آپ نے پھر کیا, کیا, کیا کہ جب آپ نے جانے لگے تو آپ نے بالوں کو کیا کیا ہوا تھا گوند وغیرہ لگائی ہوئی تھی ان کو جمایا ہوا تھا تو میں نے سنا رسول اللہ سن اللہ یہللو آپ اونچی بات سے تلبیہ پڑھ رہے تھے ملبیدن جبکہ آپ اپنے بالوں کو جمائے ہوئے تھے یقولو آپ کہہ رہے تھے لبیک اللہ لبیک میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں اللہ اکبر اللہ مجھے اور آپ سب کو موقع دے بار بار عمرہ کرنے کا اور حج کرنے کا لبیکل شریکلبیک میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں کس میں نہ عبادت میں نہ ربوبیت میں نہ نا تیرے ناموں میں نہ نا تیری صفات میں تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی جن نہ کوئی ولی ہر سجدہ کس کے لیے اللہ کے لیے ہر رقوق حاقدار اللہ جس کے لیے ہر جانور ذبح کیا جائے وہ کون ہے ایک اللہ جس کے لیے منت مانے وہ کون ہے صرف ایک اللہ ان الحمدا ون مطلع کا ولمرخ بے تمام تعریفیں اور تمام نیمتیں تیری ہیں ہر طرح کی تعریف کا حقدار اور سب نیمتے کس کی طرف سے تیری طرف سے ولمرک کا ساری بات کس کی تیری ہر چیز کا مالک کون ہے پھر اللہ اور ہر تعریف کا حقدار کون ہے اب دیکھیں ہم اللہ کے علاوہ اوروں کی بھی کبھی کبھی تعریف کر دیتے ہیں کسی وجہ سے کوئی خوبصورت ہے تو ہم اس کی تعریف کر دیتے ہیں کسی کے لمبا قد ہے تو ہم اس کی تعریف کر دیتے ہیں کسی کے پاس علم ہے تو ہم اس کی تعریف کر دیتے ہیں تو یہ جو تعریف ہم کر رہے ہیں کسی کی کس کی وجہ سے علم کی وجہ سے اس کو علم کس نے دیا تو حقیقت میں وہ تعریف کس کی ہوئی پھر اگر کسی کے پاس مال ہے قد و کامت ہے صحت ہے جو بھی ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں اس تعریف کا حقیقی حقدار حقیق کون ہے اللہ تو تمام تعریفیں اللہ کی تمام نعمتیں اے اللہ تیری اور ساری بات تیری لا شریک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے لا یزید اللہ اولا کلیمات آپ ان الفاظ پہ اضافہ نہیں کرتے تھے آپ ان الفاظ پہ اضافہ نہیں کرتے تھے یعنی اتنا ہی تلبیہ کہتے تھے اس تلبیہ میں آپ اضافی اضافی کلمات نہیں کہتے تھے تو یہ ہے نبی صلی اللہ وسلم کا تلبیہ اور اس تلبیہ کو کہتے ہیں تلبیہ توحید کیونکہ یہ توحید کے اوپر مشتمل ہے بار بار کہا جا رہا ہے یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اور مسلم شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اہل مکہ بھی یہ تلبیہ پڑھتے تھے لیکن وہ آگے چل کے کیا کہتے تھے اللہ شریکن ہو تم لکھ ہو وما ملک کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جس کا تو مالک ہے اور جن چیزوں کا وہ مالک ہے ان کا بھی تو مالک ہے یعنی کہ وہ تیرے مقابل کا تو نہیں ہے تیرے مقابلے کا نہیں ہے لیکن شریک تو ہے تو اللہ کے رسول علی السط و السلام جب ان سے تلبیہ سنا کرتے تھے اس زمانے میں آپ کہا کرتے تھے قد قد قد اور رک جاؤ تو کے الفاظ کافی ہیں ساتھ شرک کے الفاظ نہ ملاؤ یعنی کہ اتنا کافی ہے لبیک کلّم لبیک لبیک اللہ شریکلبیک میں حاضر ہوں اللہ تیرا کوئی شریک نہیں یہ کافی ہے یہ نہ کہو سوائے اس شریک کے یہ چور راستہ جو ہے نا یہ شرک کا راستہ یہ نہ اپناؤ یہ ایسے جیسے ہم کہیں یا اللہ مدد کا نعرہ کافی ہے یا رسول اللہ مدد کا نعرہ نہ لگائیں یا علی مدد کا نعرہ نہ لگائیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ احادیث دیہان سے توجہ سے پڑھنے کی اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی اور اس سے بھی پہلے ان پہ ایمان لانے کی توفیق بخشے اور اللہ تعالی اس معاملے میں ہمیں استقامت دے اور اللہ تعالی توفیق دے کہ ہم اس کتاب کو آخر تک اور بڑے ہی پیار و محبت سے پڑھیں اللہ تعالی ہی توفیق دینے والا ہے اللہ تعالی آپ لوگوں کے وقت میں آپ لوگوں کی اولاد میں آپ لوگوں کے رزق میں آپ لوگوں کی صحت میں آپ لوگوں کے علم و عمل میں برکتیں ڈالے وہ آخرد عوانہ الحمد رب العالمین